وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنی فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہیں کی ہے جو نادان سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں ہے پر اللہ اپن رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے